یوں تو قرآن کریم میں توحید کے دلائل تقریباً ہر صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں لیکن یہاں چونکہ اسلام کی بنیاد کا بیان کرنا مقصود ہے تو اختصار کے ساتھ اسلام کے تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے توحید کا ذکر ان آیتوں میں ہے جس کا ذکر جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اب اس کے بعد دوسرے عقیدے کا بیان ہے یعنی رسالت کا رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور اپنے دین کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ پیغمبر بھیجتا ہے ان پیغمبروں پر وہی نازل ہوتی ہے اور بالوقات وہ وہی ایک کتاب کی صورت اختیار کرتی ہے جو آسمانی کتاب کہلاتی جاتی ہے اور اس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ احکام درج ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے کرنے ضروری ہیں کن سے اجتناب ضروری ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے جب سے کہ انسان کو پیدا کیا اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی حکمت بالغہ پر اگر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رسالت پر بھی ایمان ہو اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت اور حکمت دونوں سے یہ بات بعید ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج دو دے دنیا میں پاک پیدا کر دے اور اس دنیا میں پیدا کر دے جہاں پر کہ خیر اور شر دونوں کا مارکا جاری ہے یا اگر وہ جگہ ایسی ہوتی جہاں پر کہ خیر ہی خیر ہوتی اور شر کا کوئی وجود نہ ہوتا بھلائی ہی بھلائی ہوتی نیکی ہی نیکی ہوتی بدی کا کوئی وجود نہ ہوتا تب تو بات کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اللہ تبارک و کو رہنمائی کی حاجت نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے نیکی بھی ہے بدی بھی ہے تو اس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا کام وہ کرے اور کون سا کام چھوڑے تو یہ بات اللہ تعالی کی رحمت اور حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ انسان کو ایسی دنیا میں بھیج تو دے اور اس کو کوئی ایسے رہنما اصول نہ بتائے کہ تمہیں اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے کون سا عمل نیک ہے کون سا بد ہے اور کونسے, کس طرح زندگی کا ڈھانچہ انسان کو بنانا چاہیے یہ بات اللہ تبارک تعالی کے رہنم سے بعید ہے کہ انسان کو یہ ساری باتیں بتائے بغیر اندھیرے میں چھوڑ دیں لہذا اللہ سبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا نظام بھی بنایا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسے اللہ تعالی کے احکام پہنچائے جا سکے اسی نظام کا نام رسالت ہے جو انبیاء کرام علیہ مصلاط والسلام کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں ان پر وہی نازل کی جاتی ہے اور پھر ان کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور اللہ تعالی کی بندگی کا طریقہ کیا ہے جس بندگی کا ذکر پچھلی آیتوں میں تھا کہ اللہ اپنے پرورکار کی بندگی کرو تو بندگی کیسے کرو بندگی کا طریقہ کیا ہو یہ ساری باتیں انبیاء کرام علیہ وساد کے ذریعے اللہ سبارک و تعالیٰ انسانوں تک پہنچاتا ہے اور اسی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے اس وقت سے جب سے قید آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کیونکہ وہ پہلے پیغمبر تھے اور یہ سلسلہ پیغمبری کا جاری رہا یہاں تک کہ حضور نبی کریم سرورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رسالت کے مبارک سلسلے کی تکویل ہو گئی آپ آخری پیغمبر تھے آپ پر نازی ہونے والی آخری وحی تھی آپ نے جو کچھ ہم کو پہنچایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری پیغام تھا جو قیام قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب العمل کیا گیا اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی یعنی نقران کریم وہ بھی اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے لہذا رسالت کے عقیدے پر عمل کرنے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ جتنے انبیاء کرام اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان ہو کہ سب وہ اللہ کے پیغمبر تھے سچے تھے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے تھے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اور آپ آخری پیغمبر سے آپ کے اوپر نبوت کی اور نبوت کا اور رسالت رسارت کا سلسلہ تمام ہو گیا کیونکہ خود اللہ تعالی نے ان کو خاطم النبین قرار دیا ہے سورہ آزاد میں جیسا کہ تفصیل سے انشاء اللہ سور عذاب میں آئے گا کہ آپ کو خاطم النبین قرار دیا گیا کہ آخری نبی آپ ہے اور خد رسول کریم صد اللہ نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لہذا کسی بھی مانا یا کسی انسان کے لیے اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے آپ کو نبی قرار دے کسی بھی معنی میں چاہے وہ رشا... تشریح نبوت ہو یا غیر تشریحی نبوت ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی نبوت کا دعوی کرے تو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے اور وہ عقیدۂ رسالت کے خلاف ہے لہذا عقیدۂ رسالت میں یہ بھی ضروری ہے کہ پچھلے امبیاء کے رام پر ایمان لایا جائے یہ بھی ضروری ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کے لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی آخری نبوبت کو آخری نبوبت قرار دیا جائے اور آپ کے, کے بعد نبوت کے دروازے کو رسالت کے دروازے کو سمجھا جائے اور یہ یقین کیا جائے جس پر ایمان رکھا جائے کہ وہ دروازہ بند ہے اور اب اگر کوئی نبوت نبو کا دعوی کرے گا تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہوگا یہ سب باتیں اس رسالت کے عقیدے کے اندر سمائی ہوئی ہیں اور پھر آگے اب جو آیت دو آیتیں آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کی ایک واضح دلیل جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے وہ بیان فرمائی ہے اب میں وہ دعائ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ اللہ ارض کروں گا شہدا اللَّهِ إِن تم صَادِقِينَ ع تفعلوا تفعلوا اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے ماب پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوات اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر, کر نہیں سکو گے تو ڈرو اس آگ ہے جس کا انسان انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں الا اللہ کے بیان میں تھی اور یہ دو آیتیں محمد الرسول اللہ کے بیان میں ہے جو دونوں مل کر کلیب طیبہ بنتا ہے جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے تو نبیہ کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے سچے پیغمبر ہونے پر یوں تو بہت سی دلیلیں موجود تھی یہ دلیل ہی کیا کم تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال مکے کے لوگوں میں اس حالت میں گزارے تھے کہ ان میں سے ہر شخص اس بات کا معطرف تھا کہ آپ سچے ہیں اور امانتدار ہیں لوگ اپنی امانتیں لے جا کر آپ کو بات رکھواتے تھے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل جاتی اس کو سولہ آنے لوگ درست مانتے تھے اور اسی لیے آپ کا لقب اس معاشرے میں صادق اور امین تھا صادق کے معنی سچا اور امین کے مانا امانتار یہ بات بالکل واضح تھی آپ کی تمام زندگی حیات طیبہ چالیس سال تک نبوت سے پہلے کی زندگی وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اہل مکہ کے سامنے موجود تھی اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عام زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اللہ کے اوپر کوئی بہتان باندھے اور اللہ کے اوپر بہتان باندھ کر یہ کہے کہ اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے اچانک یہ بہت ہی بعیل بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر ایسے بھیجتا ہے ہر قوم میں جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیغمبری سے پہلے کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ ان کے عادات کو ان کے اتوار کو ان کے کردار کو پرکھ چکے ہوتے ہیں ان کی سچائی لوگوں پر واضح ہوتی ہے پھر وہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اول تو ان کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی سننے والے کو اتنا ہی کہت, اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہوتا ہے کہ ان جنہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب ان نبوت جیسے معاملے میں اور اللہ جیسے کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام جیسے اہم معاملے میں یہ کیسے جھوٹ بولیں گے تو یہی معاملہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھا اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار دعوت دی تو مشہور ہے سب مسلمان جانتے ہیں کوہ سبھا پر چڑھ کر آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے تصدیق کرو گے مجھے سچا سمجھو گے سب نے بے اکوبار آواز ہو کر کہا, کہا کہ ہاں آپ اگر یہ بات چاہیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے ہم نے تو کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا کبھی آپ کے زبان سے جھوٹ سنا تو اس لیے ان کا حضور اقدا صلی اللہ کی ساری زندگی ہی کافی تھی ان کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کہ وہ واقع اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس واضح دلیل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دوسرے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اور دلیل کو بالکل اور زیادہ معقد اور مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کو کوئی بوجزہ عطا فرماتے ہیں یعنی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں جو عام لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتی ہے اور اس کی وہ چیز جب پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام جیسا شخص نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ جو ایسی بات جو غیر معمولی بات خرق عادت یعنی عادت کے خلاف کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے تو اسی کو معتزہ کہتے ہیں جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے انبیاء کرام کو کچھ معجزات بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ معجزات دکھا کر لوگوں کو اس بات پر اور زیادہ پختہ کر سکتے ہوں کہ ان کو واقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے پھر معجزات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً یہ ترتیب رکھی ہے کہ جس زمانے میں جس قوم کے اندر جس قسم کی چیزوں کا زیادہ رواج ہوتا ہے اور اس کو افضلیت کا معیار سمجھا جاتا ہے یا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے اسی کو وہی چیز کسی نبی کو دے اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ اسباب سے معورہ دی جاتی ہے اور وہ اس چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے جو معاشرے کے اندر رواج پذیر ہو چکی ہے مثلا حضرت موسا علیحد والسلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا لوگ جادو کرتے تھے طرح طرح کے جادو کرتے تھے جادو ہو یا نظر بندی ہو یا ویسے ہی ہاتھ کی صفائی ہو اس کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا اور جو سخ جتنا بڑا جادو دکھاتا اس کو معاشرے میں اتنا ہی بڑا انسان سمجھا جاتا اس کی تعظیم کی جاتی تو اللہ سبارہ کو بتا اس زمانے میں جو موجودہ حضرت مساسل علیہ سلط والسلام کو عطا فرمایا وہ ایسا تھا کہ جو تھا تو اسی قسم کا جیسا کہ جادوگر لوگ کیا کرتے تھے لیکن وہ ایسا قوی اور مضبوط تھا کہ جس نے تمام جادوگروں کے جادو, جادووں کو شکست دے دی اور سب کو نیچا دکھا دیا تو ان کو ایک آسا زمین پر ڈال کر اس کو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا اور پھر اس سانپ کا باقی جادوگروں کے دوسرے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جانا اس نے بالکل یہ بات علم نشرہ کر دی کہ جو چیز یہ دکھا رہا ہے یہ اس قسم کا جادو ہرگز نہیں ہے جو جادوگر دکھایا کرتے ہیں یہ عالم اسباب سے معورہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے کوئی چیز دی گئی ہے چنانچہ سب سے پہلے تبھی حضرت موس علیہ السلام کے اس معاہدے کو دیکھ کر وہی جادوگر جو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے وہ سب سے پہلے سجدے میں گر گئے اور ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ جادو نہیں ہو سکتا یا اللہ سوار کو اطالعہ کیا کوئی خاص لطیف معاملہ ہے جو ان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس واسطے ان پر ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر بڑھے حضرت عیسار احسد السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا اور لوگ طبیبوں کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے اور ان سے علاج کرواتے تھے ان کے علم کو علم سمجھتے تھے ان کی معاشرے میں تنظیم و تکریم کی جاتی تھی تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے حضرت اسد السلام کو جو موجود طرح فرمائے ان کا تعلق طب جیسا تھا کہ طبیب لوگ دوا دے کر علاج کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ سعد السلام, السلام کسی دوا کے واسطے کے بغیر کسی دوا کے کو استعمال کیے بغیر اپنا دست مبارک رکھ کر اور ان کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے ان دباؤ میں تو کسی کو شفا ہوئی کسی کو نہ ہوئی لیکن حضرت اسدلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موجودہ فرمایا تھا کہ وہ جب ہاتھ پھینک دیتے تو شفا ہو ہی جاتی تھی اللہ تعالی شفا کر ہی دیتے تھے اور عام طبیب جن امراض کا علاج کرنے پر قادر نہیں ہوتے مثلا کوئی مادردات اندھا ہے مادردات نابینا ہے تو اس کو بینائی واپس دلانا کسی کے بس کا کام نہیں کوئی طب اس کی مدد نہیں کر سکتی تو لیکن حضرت علیسد السلام کو لطرانی بہت زیادہ فرمایا کہ وہ مادرداد نابینا کو بھی ان کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے تھے اسی طرح کوڑی کو جو اس زمانے میں کوئی قابل علاج مرض نہیں تھا لیکن حلقہ عیسائی علیس والسلام اس کو اللہ تعالی کے حکم سے شفا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے تو جس کے ذکر قرآن کریم میں آگے آئے گا تو ہر دور میں عموماً اس قسم کا موجودہ نبی کو دیا جاتا ہے جس قسم کی چیزوں کا اس زمانے میں اتنا رواج ہو کہ ان کو قابل ہے فخر سمجھا جاتا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو عربوں میں جس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا اور جس کو اس بہت قابل فخر سمجھا جاتا تھا وہ عربوں کی فصاحت و بلاغت تھی ان کی شاعری ان کا ادب اور ان کی فصاحت و بلاغت یہ اتنے اپنے فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے کہ جو لوگ عرب نہیں تھے ان کا نام انہوں نے اجم رکھا ہوا تھا اجم کے مانا ہے گونگا وہ اپنے نے سوا سارے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں قوت گویائی جتنی ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے اور جتنی فتحت و بلاغت اور اپنے ہمارے بیان میں تاثیر اور بیان میں زور جتنا ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے ان کے میلے لگا کرتے تھے اوکاس میں میلہ لگ رہا ہے ظلم و میں لگ رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے قبائل کے جو سورما تھے وہ جمع ہوتے تھے اور شیروں کے مقابلے ہوتے تھے فی البدی اشعار کے مقابلے ہوتے تھے یعنی پہلے سے سوچے ہوئے نہیں ہے پہلے سے کوئی کہا ہوا قصیدہ نہیں ہے لیکن ایک قبیلے کا آج میں کھڑا ہوتا اور وہ فی البدی فوراً اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتا اور دوسرے قبیلے کی تردید میں اور اس کے حجم میں اشعار کہتا اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے کا آدمی کھڑا ہو جاتا وہ اسی باہر میں اس کے میں اس کا جواب دیتا اور یہ منظر ابھی تک ابھی کچھ حد سے پہلے تک بھی موجود تھا اور اہل عرب کے یہاں یہ مقابلے ہوا کرتے تھے اور ہر تنگے طور پر ہوا کرتے تھے تو ان کو پر فساعت و بلاغت پر ناز تھا وہ کہہ تھے ہم سے بے تک کسی اور کی زبان نہیں ہو سکتی وہ شاعر بڑے زبردست تھے وہ خطیب بڑے زبردست تھے اور شاعروں و خطیبوں کو ان کے معاشرے میں بہت اونچا مقام حاصل ہوتا تھا تو اللہ سبارک و نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجو موجودہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ جب اہل عرب نے اس کو سنا بڑے بڑے شاعروں نے بڑے بڑے خطیبوں نے فساد و بلاغت کے شناوروں نے تو سنتے ہی وہ کہہ, یہ ان کا دل پکار بیٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا یہ کلام یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام لا سکے اس کے بے شمار واقعات روایات میں موجود ہیں اور میرے والد ماجد حضرت مارانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے اپنے تفصیل معرف القرآن میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعات بیان کیے ہیں جن میں اہل عرب کا قرآن کریم کو سننا اور اس کا ان کے اوپر اثر ڈالنا یہ مذکور ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سربرض عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثاب کروا رہے اور وہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اہل عرب کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو تم تو بڑے خطاب تو شہر ہو تو شیر کے ہو فضا تو بلاغت کے سناور ہو اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لا ہو اور بنا کر دکھا دو تو پتہ چل جائے گا کہ تم یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں اس سے پہلے قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ, دعوی یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس قرآن کے برابر قرآن کا مثل کوئی چیز نہیں لا سکتا پھر ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی کا گھڑا ہوا ہے تو تم ہی گھڑ کر لے آؤ دس سورتیں لے آؤ لیکن اب اس آئے کریمہ میں یہ فرما رہا ہے چلو دس صورتیں بھی نہ صحیح ایک جیسی ایک صورت بھی جو قرآن جیسی ہو وہ بنا کر لے آؤ تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ گھڑنے, گھڑا ہوا کلام ہے یا اللہ لہ کا کلام ہے اور ساتھ ہی صرف اتنا ہی نہیں کہ چیلنج دیا بلکہ اگلی, اگلی آیت میں یہ فرما دیا تفالو, ولن تفالو اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر سمجھ لو کہ اب قرآن کریم کو جھٹلانا یا قرآن کریم کی تقسیب کرنا یا اس کو اللہ کا کلام نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے غذب کو دعوت دے گا اور پھر تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس چیلنج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم خود تنہا نہیں کر سکتے تو اپنے حمایتیوں کو بلا لو سارے حمایتیوں کو جمع کر لو سے برا دیے کہ جو بڑے بڑے خطیب اور شاعر ان کے معاشرے میں پائے جاتے تھے اور جن کے خطبوں اور سیل کی مدد سے وہ اپنے قبیلوں, کا قبیلوں کے فخر بیان کیا کرتے تھے مفاخر بیان کیا کرتے تھے ان شاءروں خطیبوں کو سب کو جمع کر کے بلاؤ اور بلا کر معلوم کرو اور بلا کر کہو کہ بھئی اس قرآن جیسی جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ لیکن فرمایا کہ کوئی تم یہ کام کر نہیں سکو گے اور یہ پیشنگوئی بھی فرما دی جی کہ نہیں کر سکو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ ذرا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج اتنا واضح چیلنج دیا جا رہا ہے کوئی بہت لمبے چوڑے کام کا نہیں ایک سورت لونہ کر لانے کا اور سارے اہل عرب کو دیا جا رہا ہے اور جن کے ان کے بڑے بڑے خطبہ اور شعرا تھے ان سب کو یہ چیلنج دے کر دعوت دی جا رہی ہے اگر نبی، ان لوگوں نے کافروں نے نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں مکہ مکرمہ سے نکالا جنگیں لڑی اور ایک جنگ نہیں دسوں جنگیں لڑیں لیکن کسی سے اتنا نہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر دیتا اور کہتا ٹھیک ہے میں اس چیلنج کو قبول کر کے یہ صورت لے کے آتا ہوں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد وصبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے لیکن ایک مثال نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے آگے بڑھا ہو پورے اہل عرب میں کسی نے بھی اس بات کی ضرورت نہیں کی بعض روایتوں میں تاریخی روایتوں میں ایک دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ حماقت کرنے کی کوشش کی تھی مگر جو کلام وہ بنا کر لائے اور اپنے ہم قوم لوگوں کو کافروں کو سنایا تو وہ خود پر ہنسنے لگے کہ تم کیسا کلام بنا کر لائے ہو یہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور کبھی بھی ہم اس کو قرآن کریم کی فسا و بلاغت کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے اور یہ چیلنج چودہ سال سے آج تک چلا آتا ہے اور کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایسا کلام پیش نہیں کیا جن لوگوں نے کیا دوسرے غیر جانبدار لوگوں نے خود کافر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا یہ کلام قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا اور قرآن کی وساحت و بلاغت جیسا نہیں ہو سکتا وہ وساعت و بلاغت کیا ہے اور کس طرح کیا اسلوب ہے اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت بھی ذرکار ہے اور عربی زبان کا ذوق بھی درکار ہے اسٹوق سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خود میں نے اپنے کتاب عروب القرآن میں اسلو پر مفصل بحث کی ہے اور قرآن کریم کے اعجاز کے وجوہ بیان کیے ہیں کہ وہ کیوں موجودہ ہے کن کن حیثیتوں سے وہ موجودہ ہے تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ بات بہرحال ہر انسان کے لئے کھلی ہوئی ہے کہ یہ چیلنج دیا گیا سارے اہل عرب کو دیا گیا کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھا اور کسی نے کوئی ایسی صورت پیش نہیں کی جو بالکل واضح دو ٹوک اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور وہ آج تک اپنی اصل صورت میں محفوظ چلا ہے